ایک کلام مجھے یاد آ گیا عبد الستار نیاسی مشہور نا, نا وہ شاید گزرے ہیں نہ وہ بھی تھے, تھے. ان کا کلام مجھے اچانک یاد آ گیا اور آپ نے یقین سنا ہے مجھے کلام میں نے اتفاق اس لیے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی نکلے آواز آپ کی بھی نکلے, آب. آب کی نکلے کیا نکلے آب. کسی نہیں دے بتا نہیں بڑا دوا سیخ لوسے چاہتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کوئی کہیں شہر میں کوئی قابل ہوتی ہے تو ہم جانتے کیونکہ یہ بات یاد کہ ایسے الفاظ جو تصدیق ہوتی چھوٹے لگے پیش کے کرتا ہوں ان شاء اللہ یہ سننے لگے ہم لے ہم وکیروں کو کی کے لیے لگیں گے یہ حضور کی آئی ہیں کچھ لے کے جائیں گے کچھ نہیں سب کچھ لے کے جائیں گے کچھ کیوں کہوں میں میں ایسے لفظ ایسے لفظ جو تصدیق وہ حضور کی شان میں دانش کا استعمال کرنا یہ اکرا ہے اور دانش کا نہ ہوگا غیر دانش کا ہوگا تو حرام ہے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 ادب کے خلاف ہے اس لیے میں آپ کرتا ہوں کہ نہ حلیما سر میرے لگے لگے گا تمہیں نہ جاؤ گا کہیں بھی دل نبی کا چھوڑ کر بولو میں نہ جاؤں گا بہت ہی گلے ہو ذرا آواز بھی جا نا آواز ملی کس کے لیے کس کے سب سے ملیے آپس سے مہر مہرو ماں کی روشنی ماں کی اچھی ہے مگر مہربان کی روشنی اچھی ہے مگر سبز کی ہمیں تو روشنی اچھی سبز نمائندگی کرتے اپنے آپ کی بات نات کی نمائندگی کرتے ہوئے شیئر کرانا ہوں اچھا لگے تو خبر تم سب دا کہ میں بھی ان سے آپ نے دیکھا سنا آپ خود کہیں گے کہ آج میں کو مدینے, کو مدینے کی کو مدینے کی <سؤال> اللہ ہو نہیں دیکھیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کہیں کوئی ناچانی ہوتی ہے تو اس میں بچے جی ہے اچھا بچے بھی آتے ہیں بچیاں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے ہمیں اطلاع کہ